کہ صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مابین ان کے درمیان جو کچھ اختلافات ہوئے آپس میں جو جنگیں ہوئیں ان کے تعلق سے اہل سنت کا صلب صالحین کا منحج اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان خاموش رکھنا چاہیے اس کے بارے میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ سب کے سب اشتہار کی بنیاد پر ہوئی تھی چیزیں اور اشتہار جب انسان کرتا ہے تو ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے یا تو ایک اجر اسے ملتا ہے یا تو اسے دو اجر ملتا ہے لہذا ہمیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا چاہیے اس کے تعلق سے بہت سارے ائمہ اور علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے آج ہم یہ پڑھیں گے تقریباً دو باتیں پہلی بات یہ کہ تاریخ میں بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی ہے داغدار ہوتی ہے تو اسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا منہج ہونا چاہیے آج یہ ہمیں درس پڑھیں گے اس سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے کی خوب تعریف کی ہے ان کی مدح کی ہے لہذا ہر وہ چیز تاریخ کے حوالے سے جو بھی صحابہ کے خلاف آئے گی ہم اس کو رد کر دیں گے کیونکہ قرآن حق ہے نبی کی حدیث حق ہے صحابہ کا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں ہمارے غسواں ہیں لہذا تاریخ کے اندر جو بھی ان کے خلاف کوئی بات آئے گی اس کو رد کر دیا جائے گا اسی بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ امام طیمیہ رحمتہ اللہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں وہ یقول ان نہ المرویہ فی مساوی ہند صلب صالحین کا اہل سنت کا یہ عقیدہ اور منحج ہے کہ یہ آطار جو صحابہ کی جرح میں مروی ہیں یعنی yani ایسی باتیں اور روایتیں جو صحابہ کی شخصیت کو داغدار کرتی ہیں مجروح کرتی ہیں ما ہوا کدم ان میں سے تو اکثر روایتیں جھوٹی ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں لوگوں نے صحابہ کی طرف منسوب کر دیا جھوٹ میں جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں علماء کی طرف بہت ساری باتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں نیک لوگوں کی طرف حالانکہ اس سے بری ہوتے ہیں انسان کوئی ذہن میں کوئی مفروضہ قائم کر لیتا ہے اور اس سے سنی سنائی بات پر وہ اپنا منہج بنا لیتا ہے اور ان کے تعلق سے جو اہل صلاح ہیں نیک لوگ ہیں علماء ہیں ان کے تعلق سے بدزنی کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے ایسے معاشرے میں دیکھیے خاندان میں دیکھ لیجئے بھائی بھائی کے تعلق سے بھائی بہن کے تعلق سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی چیز اس کو مل گئی کہیں سے سن لیا تحقیق نہیں کیا اب وہ انسان بدزنی کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے ہی صحابہ کے تعلق سے جو چیزیں تاریخ کے اندر عواط کی گئی ہیں مینہا ماہ ہوا قدر. ان میں سے اکثر جھوٹھی ہیں کیونکہ تاریخ کو بیان کرنے والوں بیان کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں یا تاریخ کا اکثر دار و مدار دو لوگوں پر ہے یا دو عقیدے کے لوگوں پر ہے ایک تو روافط شیعہ اور ایک دوسرے خوارج ہے. خوارج جنہیں نواسب کہا جاتا ہے جو اہل بی سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں انہوں نے اہل بیت کے خلاف بہت ساری باتیں نقل کر دی بیان کر دیا اہل بیت کے خلاف کیونکہ جو خوارج ہیں اہل بی سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اور جو روافذ ہیں شیعہ وہ جو اہل بیت کے علاوہ صحابہ ہیں ان سے عداوت رکھتے ہیں تو انہوں نے ان کے خلاف باتیں لکھ دی اب صحابہ دو ہی کیٹیگری کے ہیں یا تو اہل بیت میں سے ہیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں اہل بیت میں سے ہیں تو نے ان کے خلاف بہت ساری باتیں لکھ دی تاریخ کے اندر اور اگر اہل بیت کے علاوہ ہیں تو روافظ اور شیعہ کیونکہ شیعہ اور روافذ ہیں وہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے دیگر صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں دشمئی رکھتے ہیں تو ان کے خلاف بہت ساری باتیں لکھ دی تو یہ باتیں جھوٹی ہیں اور جب جھوٹی ہیں تو باتوں کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ قرآن حق ہے نبی کی حدیثیں حق ہے قرآن اللہ ہر براہمن کی تعریف کی ہے اب یا تو اگر تاریخ کو آپ حق مانتے ہیں تو اللہ کے کلام کو جھرلانا پڑے گا نبی کی حدیث کو آپ کو جھلانا پڑے گا اور ظاہر بات ہے قرآن کا جھلانا کفر ہے نبی کی حدیث کا جھرلانا کفر ہے اس لیے تاریخ جو لوگوں نے لکھی ہے جو معصوم نہیں تھے انسان تھے انہوں نے لکھی ہے لہذا ان کی روایتوں کو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا وہ منہا مقزیدہ و نقصہ اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں نے کمی بیشی کر دی کمی بیشی کر دیا اصل واقعہ صحیح ہے لیکن اس میں انہوں نے نمک مرچ لگا دیا اور اس میں بڑھا دی باتیں تو یہ بھی رد کر دی جائے گی اصل واقعہ مانیں گے جیسے مثال کے طور پر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں جنگے جمل ہوئی جنگے صرف نوی اصل ہے لیکن جب خوارج اور روافظ نے تاریخ لکھی تو ایسی ایسی باتیں لکھ دی صحابہ کے تعلق سے کہ ایک انسان معمولی درجے کا بھی مسلمان ان باتوں کو نہیں مان سکتا اور ان کو پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوگا کہ سب کے سب انتہائی فاجر اور فاسق قسم کے لوگ تھے نقز بلّہ مرزا علیہ صحاب کرام اور جو قتل ہوئے دونوں جنگوں کے اندر اتنی تعداد بڑھا کر کے انہوں نے پیش کر دیا کہ پچاس ہزار مارے گئے یا اس طریقے سے ایک لاکھ لوگوں قتل ہوا ایک لاکھ کی فوجی نہیں تھی اور اتنے لوگ اس کے اندر کیسے قتل ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی باتیں اصل واقعہ صحیح ہے جنگ جمل پیش آئی جنگ صرفین پیش آئی واقعہ صحیح ہے لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بڑھا دی تو جو کچھ بڑھا دیا ان باتوں کو ہم کر دیتے ہیں اس کو نہیں مانا ٹھیک ہے وہی رن و جہی سے اور اس کا جو اصل رخ تھا اس رخ رخ سے اس کو ہٹا دیا گیا یعنی اس کے اندر کمی بیشی کر دی گئی جاتی کر دی گئی جو اصل چیزیں تھیں اس کے بجائے اس کے اندر کمی بیشی کر دی گئی جھوٹی باتیں اس کے اندر کر دی گئی تو اصل تو واقعہ ہے تو اصل واقعہ ہم مانیں گے لیکن اس کے تعلق سے جو اور باتیں کبھی بیشی کر دی گئی بڑھا دی گئی ان باتوں کو رد کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے فرباتی <تصفح> وہ صحیح ہومن ہوم فی ہے معذور اور ان تاریخی روایتوں میں یا احادیثی کے اندر جو باتیں صحیح ہیں صحیح سن ثابت ہیں ان میں وہ معذور ہیں یعنی ان کے پاس عذر تھا اما مستحدوں اور یا تو مستہد ہیں مصیب ہیں حق کو پہنچنے والے ہیں وہ امام مشتحد اور یا تو انہوں نے اشتہاد کیا لیکن غلطی ہوگی خطا کر گئے اور دونوں حالتوں میں اللہ اربامن انسان کو اجر دیتا ہے ٹھیک ہے گویا کے امام تیار رحمتہ اللہ علیہ نے تاخیر, تاریخی روایتوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا حصہ ان روایتوں کا جھوٹ پر مبنی ہیں جھوٹی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو رد کر دیا جائے گا دوسرا حصہ اصل ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر نمک مرچ لگا کر کے باتیں زیادہ کر دی اس کو بھی رد کر دیا جائے گا تیسرا حصہ صحیح ہے تاریخی روایتوں میں وہ باتیں صحیح ہیں حدیثوں کے اندر آتا ہے وہ بھی صحیح ہے صحیح حدیثوں ثابت ہے تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے گا ایسی صورت میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ مشتحد تھے اشتہاد کیا اور اشتہاد کی بنیاد پر اللہ الامن ان کو اجر دیتا ہے اشتہاد اگر ان کا صحیح ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو دو را اجر دے گا اور اگر اشتہاد خطا کر گیا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک اجر دیتا ہے جو باتیں صحیح ہیں جسے جنگ ہوئی صحیح ہے بات نا یہ بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ ان کو اضر دے گا ہست معاویہ رضی اللہ عنہوں کو بھی اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس طریقے عائشہ تھیں زبیر رضی اللہ عنہ اور ہست بن عبید اللہ, اللہ جنگ جمل میں اشتہاد کیا انہوں نے اشتہاد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا تو ہر حال میں صحابہ اجر کے مستحق ہیں اگر حق مل گیا ان کو ثواب پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اضر دے گا جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ امیر معاویر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حق پر تھے یہی تمام صلب سال نے بات لکھی ہے یہ حق کے بہت زیادہ قریب تھے وہ اور امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کی بنیاد پر اگرچہ خطا کر گئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا کیونکہ ان کا مقصد خون خرابہ نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو حکومت ہے خلافت ہے اس کا جو مفسدین ہیں فساد کرنے والے اور اس طریقے سے لوٹ مار کرنے والے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کرنے والے ان لوگوں کے دلوں میں حکومت کی حیبت قائم کرنا اور ان لوگوں سے قصاص لینا بدلہ لینا اور جب تک بدلا نہیں لیا جائے گا جب تک حکومت اور خلافت کمزور رہے گی اور اس طریقے سے یہ دندناتے پھرتے رہیں گے جنہوں جن نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بل صحابی رسول کو دن دہاڑے قتل کیا ان, کا یہ, ان کی یہ سوچ تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے قصاص اور اس کے بعد امام کے ہاتھ پر بیت کریں گے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ جب تک سارے لوگ اکٹھا نہیں ہو جائیں گے اور ابھی حالات درست نہیں ہیں اور ملک شام یا شام کا جو علاقہ تھا ان کے پاس بڑی طاقت تھی جب تک وہ ہمارے ساتھ مل نہیں جائیں گے جب تک ہمیں پاور نہیں ملے گی طاقت نہیں آئے گی ان کی یہ سوچ تھی اور ظاہر بات ہے امیر اے اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ اس میں ان کے مقابلے میں زیادہ پر تھے یہ دونوں کی سوچ تھی سوچنے کا انداز تھا لہذا دونوں نے اشتہاد کیا اب اشتہاد کی بنا پر دونوں اجر کے مستحق تو معذور ہیں معذور یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ہاں عذر ہے جیسے اس سے پہلے مثال دی گئی کہ ایک امام ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے اشتہاد کرتا کسی مسئلے میں جہاں کوئی نص نہیں موجود ہے کوئی حکم سراحت کے ساتھ نہیں موجود ہے اور اس کے اندر اشتہاد کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں ایسا نہیں کہ اور اب جیسے لوگ طالب علم چھوٹے چھوٹے اشتہاد کرنا شروع کر دیں بڑے بڑے مسائل میں اشتہار کریں اور فتوا دینا شروع کر دیے نہیں وہ عالم و امام جس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اشتہاد کی اشتہار کرتا ہے اب ایسی صورت میں اس کا اشتہاد خطا کر گیا تو کیا گنہ گار ہوگا نہیں گنہ گار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دے گا اور اگر اس کا اشتہاد حق پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا اللہ کے رسول وسلم کے حدیث ہے از اشتہد الحاکم فاختاف الوہ جرمائن اصاف الوجران جب حاکم اشتہاد کرتا ہے تو اگر حق پر پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو دو اجر دیتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس حال, اس حال میں بھی اسے ایک اجر دیتا ہے تو مستحد دونوں صورتوں میں اجر کا مستحق ہوتا ہے یا تو ایک اجر ملے گا یا دو اجر ملے گا تو انہوں نے اشتہاد کیا لیکن جیسے امہ ہیں ولما ہیں ان کا جو اشتہاد ہے اگر حقی کے خلاف ہو گیا ان کو تو اللہ اضر دے گا لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نس آ جانے کے بعد ان کے اس اشتہاد کو چھوڑ دیں اور حدیث کے اوپر عمل کریں وہ گنہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی اسی لیے انہوں نے کیا. اگر حدیث ہوتی تو اشتہار نہیں کرتے لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی اشتہاد کو پکڑ کے نہ بیٹھے رہے کہ امام صاحب کا اشتیاد ہے وہ اجر کے مستعیخ ہم اسی پر عمل کریں گے نہیں یہ جائز نہیں ہوگا وہ اجر کے مستحق رہیں گے آپ گنہ ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے حدیث آ گئی نبی کا فرمان آ گیا اور نبی کی حدیث کے سامنے کسی کی بات نہیں لی جائے گی ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی چھوڑی بھی جا سکتی نبی ایسی شخصیت ہے جن کی بات کبھی رد نہیں کی جائے گی ان کی ہر بات لی جائے گی ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا شرط یہ ہے کہ وہ صحیح صنعت سے ثابت ہو اور اس کا اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ بھی صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو تو اگر اشتہاد انسان کرتا ہے عالم تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جب دیتا تو صحابہ کرام کے ہی معاملہ تھا انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کسی کا خطا ہو گیا کسی کا صحیح ہوا جس کا صحیح ہوا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا جا دے گا اور جس کا اشتہار صحیح نہیں ہوا خطا کر گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک ادر دے گا بات ایک دم واضح نا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے نا یہ کلیئر ایک دم واضح بات تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا یہ مناظر ہونا چاہیے کہ ان کے تعلق ان کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئیں جو بھی آپس میں اختلافات ہوئیں جو بھی مشاجرات پیش آئیں جھڑپیں ہوئیں ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کو اللہ ابامن عجر دے گا ان میں سے کسی کو ایک کسی کو دھو راج ملے گا کیونکہ سب کے سب, سب مشتحد تھے کوئی دنیا کے اندر خون خرابہ اور فساد نہیں چاہتا تھا سب ہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خون کا خون محفوظ رہے ان کی عزت و حبرو محفوظ رہے اور جو قاتل ہیں اور جو مجرم ہیں دنجرات فر رہے ہیں ان سب کو سزا دی جائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سزا دیا بعد میں نہروان کے جنگ میں سب قتل کیے گئے نا اس سے پہلے بات آ چکی ہے نہروان کے جنگ میں سارے ایسے لوگوں قتل کر دیا گیا تھا ان میں سے جو سامنے نہیں آیا چھپ گیا وہ بچا یا جو بھاگ کھڑا ہوا پیٹ پھیر کر کے وہ بچ گیا ورنہ سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اور جو حستے عثمان کے قتل میں شریک تھے اگرچہ نہروان کی جنگ میں بچ گئے لیکن اللہ ابلامی نے ان سے بدترین انتقام لیا اندھے ہو کر کے مرے کنوئیں میں گر کر مرے اور تالاب میں ندی میں یا نہروں میں گر کر کے مر یا اسی بیماری کے اندر ملوبت مبتلا ہو گئے ایسی خطرناک بیماری کہ ان کے جسم سے بدبو آتی تھی لوگ ان کے پاس جانے سے کتراتے تھے بیٹا نہیں جاتا تھا بہن نہیں جاتی تھی بیوی نہیں جاتی تھی ان کے جسم سے اس طرح بدبو آتی تھی تو اللہ حرب کے کی صدا لے لیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کیا تھا خطرناک صدا ان کو دنیا کے اندر بھی دی گئیں لہذا صحابہ مشتد ہیں اور معذور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاں ان کا عذر مقبول اس کے آگے فرماتے ہیں ایک دوسری بات کہ کی کیا صاحب کرام معصوم ہیں ہمارا یہ عقیدہ کہ کرام معصوم نہیں ہیں معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے گناہ سرد ہی نہ ہو اگر کوئی معصوم ہے تو انبیاء کی ذات ہے انبیاء بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں پر اسرار سے معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ لوگوں سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں تھے ٹھیک ہے صحاب کرام معصوم رہتے امبیا ہی کی ذات معصوم ہوتی ہے فرماتے ہیں وہ ما ادال اس کے باوجود لایا تخونہ ان نق اللوا من صحابت معصوم ان ان کباط و صغائی رہی <رَحِيه> کہل سنت کے عقیدہ نہیں ہے کہ صحاب کرام میں سے ہر ایک کبیرہ اور سغیرہ گناہوں سے معصوم ہے نہیں بڑا گناہ کا بھی ارتقاب ہو سکتا ہے اور ہوا صحابہ سے بڑے گناہ کا ارتقاب اور چھوٹے گناہ کا بھی ارتقاب ہو سکتا ہے بڑے گناہ کے ارتکاب صحابہ سے ہوا جیسے آپ نے تاریخ پڑھی حدیثیں پڑھی سی بخاری کی حدیثیں ایک صحابی سے جنا ہو گیا نبی کے پاس آئے آپ نے ان پر ہتا کو کی نا حت ماہ رضی اللہ جنا بڑا گناہ نا ہو گیا سرد سے انسان تھے بشر تھے لیکن توبہ کیا اللہ کے دربار نبی کے پاس آئے اور گناہ کے اقرار اعتراف کیا اور ہمارے نبی ان کو سزا دے دی اللہ ان کو پاک, پاک کر دیا دنیا میں سزا مل گئی پاک ہو گیا گامدیا عورت تھی ان سے زنا سرزد ہو گیا ہمارے بھی ان کو بھی سزا دی تو بڑے گناہ بھی صحابہ رام سے ہو سکتے تھے اور ہوئے لیکن اللہ رب العامین نے ان کو معاف کر دیا دنیا میں ان کو حد نہ کر دی گئی تو جو حد ہوتی ہے کفارہ ہوتا ہے یہ جو حد ہوتی ہے نا دنیا کے اندر کفارہ ہوتا ہے اسی لیے دنیا میں شرک اور کفر کا کی سزا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون یا سزا نہیں ہے جو کفر اور شرک کے برابر ہو مقابلے اس لیے کفر کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کفر کرنے والا ہمیشہ جہن نم کے اندر رہے گا شیر کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ایک انسان سنا کرتا دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے حد لاگو ہوتی ہے چوری کرتا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور اس طریقے شراب پیتا تو کوڑے لگائے جاتے ہیں دنیا میں لوگ شیر کرتے ہیں یا مسلمان شیر کرتا تو ان پر حد لافذ کیوں نہیں ہوتی ذہن میں آتا نا جب ان کے اوپر یہ زنا پر سزا ہے چوری پر سزا ہے ہاتھ کاٹ اور شراب پینے پر سزا ہے اس پر کیوں نہیں آخر تو اس کا جواب یہی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں کتنا بھی سزا دے دو وہ اس ظلم کے مقابلے میں کم ہی ہے اس لیے کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جہانم داخل کر دے گا وہی ان کے لیے سزا ہمیشہ جہانم کے اندر رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ صاحب کرام سے اگر بڑے گناہ ہوئے تو ان کو دنیا میں حد نافذ کر دی گئی اور اس طریقے سے پاک صاف ہو گئے اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ مستتا بن اطاثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پرورش حضرت و کر صدیق نہیں کی تھی یہ بدری صاحبی مستتا بن اس میں شریک ہوئے تھے ہمرا بنتے جہیش ہیں ہمانبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی ہمرا بنتے جہاز زینب بنتے جہش کی بہن تھی ٹھیک ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہمانبی کی شاعر شاعر رسول کہا جاتا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا تو یہ ان لوگوں نے منافقوں کی تائید کر دی ان لوگوں نے منافقوں کے ساتھ ہو گئے ہفتے مستاب نساثہ حسان بن ثابت اور اس طریقے سے ہمراہ منتجہج اور ان کی ہم ہام ہاں, ہاں ملانے لگے کہ ہاں ان سے زنا ہوا ہے یہ بڑا گناہ نا کسی پر الزام لگانا ہاں یہ صحابی ہیں تو صحابی معصوم نہیں ہوتا ہمارے نبی نے ان لوگوں کے پر حد نافذ کی ہنستے مستا کو اسی کوئیں لگائے زینب بنت تیجہاز کو اسی کوڑے اور حسان بن ثابت کو اسی کوئیں لگائے گئے جب اللہ رب عبامن قرآن میں آئے تو تاری برات ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تو اللہ کے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پر حد نافذ کی لیکن جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن سلون آپ نے اس پر کوئی حد نافذ نہیں کیا کیوں نے نافذ کیا اس لیے کہ دنیا میں حد نافذ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو وہ تو آخرت کے لیے منافق منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا اس لیے ہماری دنیا میں اس کو سزا نہیں دیا آخرت میں اس کے لیے سدا یہاں دنیا میں ان پر حد نافذ کر دی گی وہ پاک ہو گئے پاک ہو گئے. کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک کر دینے والا اس لیے ان پر حد نافذ کر دی گئی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے تو یہ اہل سنت اور کا سلب صالحین کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب کرام معصوم نہیں تھے ان سے غلطی ہو سکتی تھی اور غلطی ان سے ہوئی لیکن اللہ رب الامی نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ان کو کفارہ بنا دیا حد ان پر نافذ کر دی گئی تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں صحابہ کرام کو کیوں معصوم تھے کیونکہ اگر معصوم سمجھیں گے تو یہ غلو ہے اور یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے معصوم معصومیت عصمت انبیاء کے ساتھ خاص ہے اگر آپ ان کو معصوم کہیں تو کہ آپ نے انبیاء کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا اور یہ انبیاء کے ساتھ توہین اور ان کے ساتھ غلو غلو کسی کے مقام کو آگے کر دینا یہ ان کا مقام نہیں ہے وہ بشر انبیاء بھی بشر میں سے تھے انسانوں میں سے لیکن اللہ ہربلامین ان کی نگرانی کرتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتے معصوم انلخطا ہوتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ صحابہ تھے یا جو بھی ہوں وہ معصوم انقطا نہیں ان سے گناہ سرد ہو سکتے ہیں اور بڑے گناہ بھی سرد ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر چند مثالیں دی گئی گشتہ درسم بھی ایک مثال دی گئی تھی کس کو یاد ہو مثال وہ ایک بدری صاحبی ہی ہیں حاطم ماشاءاللہ حاطف بن ابھی بلط رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمارے بھی نے مکہ پر حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے خبر راز فاس کر دیا مکہ کی مشرقی ان کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے خبر نہیں پہنچی لیکن ایک لوڈی کو بھیجا لکھ کر کے باقاعدہ فرمان اور رخا لکھ کر کے دیا کہ جاؤ اور مکہ والوں کو بتا دو ظاہر بلا جرم ہے راز فاش کرنا حکومت کا خلافت کا بڑا جرم ہے یہ دشمنوں کے لیے بہت بڑا جرم ہے ہمارے بھی بھیجا بھیجا رضی اللہ عنہ کو خالد بن ند کو ایک اور تین صاحبہ کو بھیجا اور روضہ خاک کی جگہ کا نام سہی بخاری کہہ دیے سکے اب اس کو انکار تو نہیں کر سکتے آپ صحیح بخاری صحیح روایت ہے نا وہی کہا انہوں نے مام عبرت عمیہ نے کہ اس میں جو روایتیں صحیح ہیں ان کا ہم اس میں ان کو معذور سمجھیں گے جیسے روایت صحیح ہے کہ ہاتھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے اور جب بھی نام لیں گے تو رضی اللہ عنہ ضرور کہیں گے کیونکہ اللہ رب اللہ نے کیا فرمایا بدری صحابہ کے بارے میں غلط غفر تو ہم نے جاؤ تم سب کو معاف کر دیا تو جب وہ لوٹی سے رخا لیا گیا اور پھر وہ صحابہ آئے تو بن ابی مرتا کو بلایا گیا کہا کہ کی کیوں حساب آپ نے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں ایمان سے نکلا ہوں نہ میرے اندر ارتداد آیا ہے نہ کف رہنا کوئی چیز ہے نہ آپ سے محبت کے اندر کسی بات کی کوئی کمی ہے بس صرف بات اتنی سی ہے کہ میرا خاندان بہت چھوٹا سا ہے اور وہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے میں نے قریش کو بتا دیا کہ ان کے دل کے اندر میرے خاندان کے لیے کچھ نرمی آ جائے اور جب جنگ ہو تو وہ کم سے کم ہمارے خاندان کے لوگوں کی کچھ حفاظت کر دے بس یہ صحیح مقصد تھا اب ظاہر بات یہ مقصد کو کا تو نہیں تھا ہفتے خالد بنیامر رضی اللہ نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن مار دوں ہمارے امی نے کہا کہ کی نہیں کیا تو میں نہیں معلوم کہ اللہ رب العامین نے اہل بدر جو قزب بدر کے اندر شریک ہوئے کیا فرمایا کہ اللہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاؤ ہم نے معاف کر دیا تو اللہ ان کو معاف کر دیا تو یہ کسی نفرت کی بنیاد پر نہیں تھا یا نبی سے محبت میں کبھی کی بنیاد پر نہیں تھا یا کفر کی بنیاد پر نہیں تھا یا کفر سے محبت کی بنیاد پر نہیں تھا یہ صرف صرف دنیاوی چیز تھی کہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو مکی کے اندر کچھ مدد مل جائے کچھ ان کو تعاون مل جائے بس دنیاوی مدد یہ ان کا مقصد تھا اس لیے اللہ رب الامین نے عوام میں نے فرمایا کہ نہیں ان کو جو ہے اللہ رب العلام معاف کر دیا تو بڑے گناہ سردر ہو سکتے تھے اور ہوئے صحابہ سے لیکن اللہ رب العامین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا یا تو حد نافذ کر دی گئی اور پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے توبہ کے دریا ص اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحاب کرام معصوم انل خطا نہیں تھے چھوٹے اور بڑے گناہ سب ان سے سردر ہو سکتے تھے اور ہوئے بلوز علیہ الدون فل جملہ کہتے ہیں فل جملہ صاحب کے نام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے ان سے گناہ ہو سکتے اور ہوئے گناہ وہ ان نہ صبح بھی کیول فضائل لیکن چونکہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں پہل کرنے والے ہیں اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں مایو جی و ما غفیرتاً مایس من صدر کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو یہ سارے فضائل اور اسلام کی طرف سبقت ان چیزوں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گویا کہ یا واجب کر دیا کہ وہ گناہ اللہ کی مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزیں ہیں صحابہ کرام عام لوگوں کے طریقے سے نہیں ہیں عام انسانوں کے طریقے سے ان کی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے جب ساری دنیا انکار کیا تو صابق کرام نے ہمارے نبی پر وہ ایمان لائے نبی کی مدد کی ہجرت کیا سب کچھ چھوڑا گھر بار چھوڑا بیوی چھوڑا وطن چھوڑا مال و دولت چھوڑ دیا اپنی جانوں کے نظام پیش کیے نبی کا حکم آتا تھا حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو جاتے تھے اتنی ساری قربانیاں انہوں نے سلام کے لیے پیش کی تو ان کا جو معاملہ ہے ہم جیسے لوگوں کی جیسے جیسا نہیں ہے ان کا معاملہ ہم سے الگ تھا اور ان کو اس معاملے میں امتیاز حاصل تھا انہوں نے اسلام کی سبقت کی اور اس طریقے سے اللہ کے دین کی مدد کی نصرت کی اپنی جانوں کے نظام ہونے پیش کیے اور اللہ کے کلمے کو برند کرنے کے لیے اسلام کی نشر و کے لیے اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دی سب کچھ کیا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور یہ ساری چیزیں گناہوں کو معاف کر دینے والی ہوتی ہیں یا سبب بن جاتی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور وہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو بشرطے کی کفر تک نہ پہنچے تو اللہ عبامین معاف کر دیتا ہے تو یہ چیزیں واجب کر دینے والی اللہ تعالی کی مفرت کو یعنی اللہ تعالی لا لامحال ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے واجب مطلب یہ کہ گویا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ان کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے اسلام کے تعلق سے ان کی جو ہے جو کوششیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے معاف کر دیا پھر آگے فرماتے ہیں کہ حت عفم سیاد ماقن بہدم یہاں تک کہ ان کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جو ان کے بعد آنے والے لوگوں کے معاف نہیں کیے جاتے لنحم الحسنات التی تما سیاد ما اللہ بہاد اس لیے کہ ان کے پاس وہ نے کیا جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں وہ نے کیا ان کے پاس اتنی زیادہ ہیں جو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے نا انسان وضو کرتا ہے ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے زبان سے گناہ ہوتا ہے جھڑ جاتے ہیں پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے انسان ابراہ کرتا ہے حج کرتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا تو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی کہ نہیں مٹاتی انرحسنات ہاں قرآن اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور مٹا ہی نہیں دیتی بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو اللہ سورف رخان کے طرف مایا کا سیاد امحسن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو انہوں، ان کے پاس جو چیزیں تھیں امتیاز جو ان کا تھا وہ دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں کو چیز حاصل نہیں ہے وہ قصب طب قور رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ ان خی القرون کہ وہ سب سے بہتر صدی کے لوگ تھے ہے نا اللہ کے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد بعد کے لوگوں کا پھر بعد کے لوگوں کا ہے تو سب سے بہتر زمانے کے لوگ تھے جب سب سے بہتر زمانے کے تھے تو سب سے بہتر لوگ بھی تھے یہ وہ انَ المدم نہ تصد کبھی کا افضل من جبل او من اور ان میں سے ایک آدمی اگر کوئی ایک پاؤ بھی صدقہ کرتا ہے تو بعد میں اگر کوئی ات پہال کے برابر بھی خرچ کرے گا تو اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا یہ چیز کسی کو حاصل ہے آج یہ چیز صاحبہ کو حاصل تھی کہ آج ہم اگر ات پہال کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو صحابہ کے ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں پہنچے گا ایک پاؤ صاحب پہاڑ کا کتنا وزن ہے پورا پہاڑ سونا ہو جائے اور اس کو آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں تو ایک پاؤ کے برابر بھی ان کی نیکیوں کو آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ صحابہ کا فدر ان کا مقام ان کا کمال ان کا مرتبہ یہ دین اسلام کے اندر تو جب اتنی ان کی قربانیاں اتنی ان کی نیکیاں ان کی اتنی خصوصیات ہیں تو ظاہر بات ہے جو ان سے کچھ گنا ہوئے سو یا بھول ہوئی تو اللہ اقبام ان کو معاف کر دینے والا اور اچھے بات کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی جو ان کو حاصل ہوئی. سما اداکان قسر امن عاد امدم فیقن ہو قداون ہو پھر کہتے ہیں کہ اگر ان میں صحابہ میں سے کسی سے گناہ ہوا بھی تو انہوں نے توبہ کر لیا اور جب انسان توبہ کر لیتا تو گویا کس نے گناہ کیا ہی نہیں اطائیو نظم کمل اعظم بہ جس نے توبہ کر لیا گناہ سے گویا کس نے گناہ کیا ہی نہیں, نے توبہ, نے توبہ, کیا ہی نہیں تو توبہ کا دروازہ لانے کھول رکھا نا اور صحابہ کرام جو جن کی آپس میں جنگیں ہوئی بات ہی بہت افسوس کیا انہوں نے بعد بہت افسوس کیا انہوں نے کاش میں اس میں شامل نہ ہوتا کاش اس سے پہلے میں مر جاتا کس طرح کی باتیں ہیں کی یعنی بڑی سچی توبہ کر لی انہوں نے جب بعد میں دیکھے کہ مسلمان خون با جنگ ہوئی قتل ہوئے اور آپس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے باقاعدہ توبہ بھی کیا توبہ کے طرفہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھول رکھا ایک تو اشتہاد تھا ان کا اشتہاد کی بنیاد پر یہ لانا ازر دیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے توبہ بھی کر لیا تو تعبہ کرنے سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ اوتا بحسناتم تم ہوا یا ایسی نیکیاں کر لیں کہ اللہ نے نیکیوں کے ذریعے سے ان کو گناہوں کو بٹا دیا جیسے میں نے کہا نا کہ اردو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا فارا ہو جاتا ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا فارا ہو جاتا ہے انسان حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے واپس آتا ہے کتنی ساری نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سلّہ تعالیٰ گناہوں کو بٹا دیتا جو شب قطر جاگتا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بٹا دیتا جو رمضان کا روزہ رکھتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ساری نیکیاں کرتے تھے سابق نہیں کرتے تھے کرتے تھے نا سب ظاہر بات ہے ہم سے زیادہ آپ سے زیادہ کرتے تھے تو اللہ رب العلام نے ان کے گناہوں کو بٹا دیا وہی کہہ رہا او عطا بحسرات تمہو یا ایسی نیکیاں وہ لے آئے جن کی وجہ سے اللہ رب العامن ان کو معاف کر دیا او غفر لہو فاضل سابقت ہی یا اسلام کی طرف سبقت اور پہلے پہل کرنے کی جو فضیلت ہے اس کی بنیاد پر اللہ رب الامن کو معاف کر دیا جیسے اہل بدر کے بارے میں اللہ نے کیا بنایا جاؤ ہم نے تم نے سب کو معاف کر دیا جو سلحیبیا کے اندر شریک ہوئے تو الرضوا میں ہمارے بھی نے کیا بنایا جس نے بھی درخت کے نیچے بیت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جانب میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے سب کو معاف کر دیا سب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دیا کیوں معاف کیا اسلام کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے اسلام کی طرف پہل یعنی اسلام کو پہل پہل لانے کی وجہ سے اللہ رب غلامی نے ان کے گناوں کو معاف کر دیا او بے شفاط محمد انصّ وسلم اللہ سے بشفاتی ہے یا اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ان کو کیا کے دن حاصل ہوگی اور صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے سور کی شفات کے حقدار ہیں ہم سے اور آپ زیادہ شفات کے حقدار ہیں نبی کی سفارش پہ کیونکہ نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے نبی ان کی تربیت کی نبی کی اہزار نبی کے ساتھی نبی کے صحابہ نبی پر ایمان لائے نبی کے ساتھ سفر کیا نبی کے ساتھ جہاد کیا نبی کے ساتھ دشمنوں سے قطال کیا دشمنوں سے لڑے نبی کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے کیا نہ انہوں نے تو وہ زیادہ ہم سے نبی کی سفارش کے حقدار ہیں تو اللہ کے سفارش کر دیں گے تو بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا یعنی آپ دیکھیں ان کے گناہوں کی مغفرت کے کتنے اسواب ہیں ایک تو مشتحد ہیں نمبر ایک نمبر دو ان کے پاس ایسی نیکیں جو بات کے لوگوں کی نہیں ہے اسی طریقے سے توبہ کا دروازہ اللہ ربا میں نے کھول رکھا ہے اسی طریقے سے نیکیاں خود گناہوں کو بٹا دیتی ہیں لہذا ان تمام نیکیوں کرنے والے تھے اور پھر قیامت کے دن اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے اگر صحابہ کے لئے سفارش نہیں کریں گے امانبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کن کے لیے سفارش کریں گے جن صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا تو سفارش کی وجہ سے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا گیا اوب تلیہ بے بلا دنیا کا فربئی ان یا کفر بھائی ان یا ہو سکے دنیا کے اندر ان کی آزمائش کر دی گئی ہو اور آزمائش سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں نا کہ نہیں جھڑتے ہیں؟ انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں نا انسان کے پاؤں میں کاٹا چھپتا ہے صبر کرتا تو گناہ جھڑتے ہیں نا کسی قریبی کی موت ہوتی صبر کرتا گناہ جھڑتے کہ نہیں جھڑتے ہیں تو دنیا میں آزمائش ہوتی ہے چاہے اولاد کی آزمائش ہو انسان کی زندگی صحت کی آزمائش ہو بیوی بی کی آزمائش ہو مال دولت کی آزمائش ہو کوئی بھی آزمائش ہو اس آزمائش میں انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے صبر کرتا ہے کسی شکوہ شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہی پر توقل رکھتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ ابامن گناہوں کو معاف کر دیتا تو یہ چیز ان کو بھی حاصل تھی کہ آج ہم کو آپ کو حاصل ہے کہ جب ہم سفر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا اسے جب مریض کی یاد کرتے تو کیا کہتے ہیں لابا صرشاء اللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے پاکی کا ذریعہ नहीं. ہے یہ بیماری تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے اللہ تمہارے گناہ تم کو گناہوں سے پاک کر دے گا تو یہ بھی ہو, یہ بھی چیز ان کو حاصل ہے آج ہم کو حاصل ان کو بھی یہ چیز حاصل تھی تو اس کے ذریعے سے بھی ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے فیض کا فیض شروع ہم آتے ہیں جب ساب شدہ گناہوں کے بارے میں یہ صورت ہے فقی فل عمرتی قانوفی یا مشتحد تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جس میں وہ مشتہد تھے یعنی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے سابت شدہ گناہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے یقینی طور پر گناہ کیا یقینی طور پر جان بوجھ کر کے گناہ کیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جن کے ذریعے سے انسان لا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے توبہ کلی اللہ نے معاف کر دیا نبی کی سفارش حاصل ہو گئی اس طریقے سے دنیا میں اس کی آزمائش کر دی کہ اللہ نے معاف کر دیا نا اس کو ان لوگوں کے بارے میں جن سے گناہ یقینی طور پر ثابت شدہ گنا سرزد ہو گیا اب یہ صحاب کرام تو مستعد تھے ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جب کہ انہوں نے کیا اشتہاد تو ہر حال میں ازر کا مستحق ہوتا ہے فلو مذرا انحصاب وہ فلو مضران اگر وہ حق پر پہنچ گئے تو کو تو ملے گا وہ انحقہ وہ فلح و مجرمہ ہے اور سے غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو عزر دے گا وہ الخط و مخفور اور خطا معاف کر دے گا تو ان چیزوں کے بارے میں ہے جو سابت شدہ نہیں یعنی جن کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی چلو یہ چیز ان سے ہو گئی اس کو گناہ مان لیا جائے گا گناہ مان بھی لیا جائے اس کو تو بھی ایک عزر ملے گا کیونکہ انہوں نے اشتہاد کیا جب سابت شدہ گناہوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ان کے بارے میں جب انہوں نے کیا تو اشتہاد کی بنیاد پر بدرجیہ اولا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ عمل کوش دے گا کیونکہ اضر کے مستحق ٹھہرے وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے جی پھر آگے فرماتے ہیں والخطو الخط و مقفور میرل ایمان بلّہ رسول اور یہ جو غلطی ہوئی یہ مقفور ہے نہیں معاف کر دی گئی غلطی معاف کر دیا گیا کیوں میرل ایمان بلّہ رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی جیسے ول جہاد فی شبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ول ہجرت ہجرت کرنے سے دین اسلام کی مدد کرنے کو جیسے و علم نافع علمفے کی بنیاد پر ولابل صالح اور نیک اعمال کی بنیاد پر علم نافع جو علم ہم تک پہنچا ہے صحابہ کا انہیں کے ذریعے پہنچا نا قرآن کا علم حدیث کا علم جو بھی علم پہنچا صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے تو سب علم نافع ہے نفع بخش علم اور وہ ذریعہ ہے ہم، ہمارے لیے دین اسلام میں داخل ہونے کا جو کسی کی نیکی کا ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو جب تک اس پر عمل ہوتا ہے قیامت تک اس کو سوا ملتا کہ نہیں ملتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ اگر آپ کے ذریعے کوئی مسلمان ہو گیا جب تک اسلام پڑے گا آپ کو اس کا حضرت ملے گا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا آپ کی تبلیغ اور دعوت سے مسلمان ہو گیا یہ نماز پڑھنے لگا تو اس صورت میں کیا ہوگا جب تک پڑھے گا نماز آپ کو سوا ملے گا کوئی شرک کرتا تھا بدعت خرافت کرتا تھا آپ اس کو دعوت دی توحید اور سنت کی شرک چھوڑ دیا بدعات چھوڑ دیا اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دے گا جب تک کوئی توحید پر قائم رہے گا آپ کو بھی اجرے ملتا رہے گا پھر کسی اور کو دے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کے خاتے میں آئے گا کیونکہ آپ دریا بنے اس کا تو صحابہ کے دریا ہم کو دین ملا تو ان کے نیکیوں کے درواز تو کھلا ہوا ہے قیامت تک کھلا ہوا ہے جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے درواز ان کے دفتر میں بھی نیکی کا حصہ جاتا ہے تو علم نافع اور عمل سوالے یہ ان کے پاس تھے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا پھر آگے فرماتے ہیں عمر نظرافی سیرت القع میں جو بھی انسان صحابہ کی سیرت کو بعلم و بصیرتن علم اور بصیرت کے ساتھ پڑھے گا امام من الفضائل اور اللہ رب الامی نے ان کے اوپر جو فضائل کیے ان پر جو احسانات کیے علم یقیناً وہ یقینی طور پر جان جائے گا خیر الخلق بعد الانبیاء کی انبیاء کے بعد سب سے بہتر مخلوق ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں جو بھی صحابہ کی سیرت کو پڑھے گا علم اور بصیرت کے ساتھ خوارج اور وافظ کے طریقے سے نہیں علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ پڑھیں گے آپ تو آپ کی یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کے کے بعد سب سے افضل لوگ اس زمین پر اور آسمان کے نیچے ہم صحاب کے رام ہیں وہ انصفتوں میں قرون حادما اور یہ کہ صحابہ کے اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں اللطح خیلعمن یہ امت جو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے وہ اکرمہ اللہ اضاجل اور اللہ اباندیک سب سے باعزت امت ہے ٹھیک ہے یعنی آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ صاحب اکرام انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں جو ان کی سیرت کو پڑھے گا قرآن پڑھے گا نبی کی حدیثیں پڑھیں گی پڑھیں گے اور ان کے کارنامے پڑھیں گے ان کی خدمات دیکھیں گے ان کی کوششیں اور صحابہ کے تعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو لکھی ہیں ہماری علما نے نے ان کو آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امبیا کے بعد سب سے افضل لوگ یہی ہیں کون صاحب کرام رضی اللہ تعالی عل اجمعین کیونکہ یہ ہمارے نمونہ ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کو باقاعدہ نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پیش کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو سچ ماننا ہے تو ان کے صحابہ کو دیکھ لو وہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں وہی انہیں کو دیکھ لو کہ اللہ کے سر سچے تو یہاں پر آ کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے امام الر طیبیہ رحمتہ اللہ علیہ گفتگو ختم ہوتی ہے جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے مقام کو ان کے مرتبے کو واضح کیا ہے اور ان سے جو کچھ آپس میں جنگیں ہوئی ان کے بارے بیان کیا کہ سب اشتہار پر مبنی تھا اور اشتہار پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہر حال میں اجر کے مستحق اور اگر ان سے غلطی ہوئی تو ایسی صورت میں ان کے گناہوں کے بہت سارے کے اسباب ہیں اللہ نے ان کے ذریعے سے ان گناہوں کو کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے اور کوئی معصوم نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتنی نیکیاں تھیں کہ ان نیکیوں کے سمندر میں اگر ان سے خطا غلطی ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جی سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بس اور اس کائنات میں سب سے افضل وہی ہیں انبیاء کے بعد صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں سب سے پہلے ہی جائیں گے امبیا کے بعد ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام جنت کے اندر جائیں گے ان کتنے سارے فضائل ہیں تو یہ سارے فضائل مناقب پر انہوں نے اپنی گفتگو کی ہے اور آگے کے درس میں اولیا کے کرامات کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی کیونکہ ہمارے اوپر بھی الزام ہے نا کہ ہم اولیا کے کرامات کو نہیں مانتے ہم جو ہے اولیا کی تنقیش کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں نا ہمارے اوپر الزام تو اس کو بیان کریں گے کہ اولیا کی کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ کرامات ثابت ہونا چاہیے جھوٹی باتیں دجل اور مکر اور فریب اور شعبدہ بازی نہیں ہونی چاہیے وہ چیز ثابت ہونی چاہیے اگر ثابت ہے تو ہم ان کے کرامات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صلب صالح کے عقید و مناسب پر کی امین اور قیامت کے صابق رام کے اللہ البرامین ہمیں رفاقت رصفرمامین و صابن محمد والا علیہ و سابظ